ja jo الحمد لله <تصفيق> الحمد لله وكفاء الصلاة والصلاة على سيد الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون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 يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبتنا بالبلند आवाजنا الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله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 سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم دو سنا دل دیکھا و آج جانا پھر یاد ہے نف ہر شرف اتنے تو اپنی رشمدی دنہ نجات تھا فرماوے اور یہود نسارا دے مذہب دین دے انہ نے دین مذہب کی پیروی کی تعداد محفوظ فرما کے دی اسلام کے اتنے ہی مستقیم رہن دی توفی قطع فرماوے سامنے جس موضوع تک کلام کرائن ڈے اور اسلام چودہ فروری ہے <تصفيق> اتفاق بنیا جمعہ شریف کا دن آ گیا ادروں عیسائی دی عید جمعہ او کی دی عید کی عد میں تفصیل بیان مت کسی مسلم جائے ویسے ہوسے اس گہ گزرے معاشرے دے اندر یہو جی گل انتہائی او اقبال پستا رہ شجر سے امید بہار وگرما تھے۔ سارے اتوار کافران اپنا جائ طور طریق کفار کا بندہ جنا لیا جائے جنے اسلام ان نے دین مذہب کے مطابق رسم رواج پھیل جائے اتے اسلام کی گل تو آپ ہی نہ امیدی بندہ کرتا توجہ نہیں جی فرمائی جس قوم دے اندر اخلاق ہی گہرا اخلاق دا بیان کرنا اور مذہب اسلام دے احکام حدود نو, نو بیان کرنا انتہائی نا امیدی دے مایوسی کا شکار بندہ بنتا ہے کہ ہر بند روحانی مریض ہے فساد حضور داتا صاحب کا دا شاد فرمایا زمانے والوں کے کتنے اور زمانے دا فساد جیویں جیویں زمانے چساد وسر کر جہا معاشرے فساد بریا انت کری اسلام دل جیڑا قلب سلیم ہو اسلام اسلام تو دلوں چترا جیڑے قلب سلیم ہو جڑے توجہ نہیں مولا فرماؤ نا ان فی ذالک لذکر نہ لہ قلبن نوکسما وہو شہید اے اس مذہب اسلام قبول کرتے اور سمجھ واسطے سلیم دل چاہیے سلامتی دل چاہیے صحت مند دل چاہیے وہ کبلا جل مریض ہو جان تو جلیں جو فرمائی منہ چے دل کالے شکل چٹیاں چمڑیاں چٹیاں تو دل کالے ہو جان مذہب اسلام کا کی بیان ہو گل کرے لیکن ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زہر ساتھی اس گل دی اس گل کے امید رکھدہ ہو جناب دے سامنے جہرا اج کا دن نے چودہ فروری کا اسلامی اسلامی دن جہا وہ جمعہ شریف ہے عیسائی دا جیڑا دن ہے وہ چودہ فروری ہے اتفاق نال دو اکٹھے ہو گئے دا دن جیڑا چودہ فروری دا جنہوں جناب علی اس دن نو نتا گیا ہے ویلنٹائن دا ویلنٹائن دے ڈے کہیں گے دن اس دن کا نام ہے ویلنٹائن بلا ف لے ہاں جی پھول لگے جھنڈیا لگی نے مبارکباد جنابے لگے لکھا لکھا ویلکم ٹو ویلنٹائن ڈے کدھر لکھا کھڑا جناب علی کھوشا وید کدھر لکھا کھڑا باد یار <سطور> کم از کم پتا تو ہونا چاہیے بلاک تو اچھا جی خوش ہوئے کھڑے ہاں جناب خصوصی چودہ فروری نارکیٹ انی فدول خرچی اور پھر توحفے تا پھر بدار کڑیاں نال پھرے ہوئے پھر جناب علی چوچی آشکی مشوخی پھر موبائل دے ذریعے جناب علی کا دا ملاب بے غیرتی بے حیائی زنا شراب دا کاروبار عام چرسا دا کاروبار عام آخر پتا تو لگے اے ویلنٹائن کی بلا کیے جنہیں آ کے مسلمانوں ہلا کے رکھ لیکن سمجھ نہیں آئی قوم سمجھی نہیں وہ اکبال فرما نا اکبال گا ہوٹیا جائے ان لٹیچن کا احساس ہوے کہ یار لٹیا گیا ماریا گیا مال ل گیا سارا فرمایا جڑا احساس والا ہوں وہ پھر جمع کر ل اور فرمائی ہے جنہوں لٹیچن کا ساس ہی بچ جاوے ایک لٹیا کھڑا ہوا کھڑا ہو آ میں بس پہ انجا کون سمجھا توجہ نہیں جو فرمائی وائنا گامی متا ترا سامان لٹیا گیا گیا گیا وائنا پابی متھایا کارواں جا تھرہا وائنا پابی متھایا کارواں جا تھرہا کارواں کے دل احساس زیاں ساس رہا اقبال گئی لے ایک لٹے گئے دوسرا لٹی چڑنا یہ ساس ہی موکیا ایک تباہی بربادی پھر گئی ہے دوسرا جناب ترقی دا چلا ایک تباہ ہو گیا برباد ہو گئے اپنے مذہب تو پھیر تے گئے دوسرا دی سمجھ بیٹھے ہیں آسان ترقی آپ کا بن بیٹھے آپ تین دساں اس حقیقت کی حقیقت کیوں منایا جائے کیوں منایا وقت تھوڑا آ پوری تے نہیں لیکن جڑی ضروری ہے وہ ضرور دساگ پھر اسلام کا نقتا دساگ کہ ویلنٹائن کی ہے اور اسلام دا کی حکم ہے سانو اسلام سانو یہ دن منازت بھی دینا المختصر جناب والی دو روایت تاریخ دیا, مستند لگ دیا نے ویسے دے اس دن کے متعلق کئی کئی لوگوں نے اپنیا اپنیا مختلف رائے بیان کی دو روایت جناب دے سامنے بیان کر دینا. قربان جاوا پہلی روایت پہلی روایت, پہلی روایت, پہلی روایت ہی. وائلنٹائن ایک عیسائی راہے بسی عیسائی راہے بسیح جنگل تنہا ہو جخلوک دے سنباد ریاست کرتے سن تے نال جناب والی جو مرنی دین وہ اپنی مرضی اپنے تین چرشے داخل کر دینی عیسائی سی کون سی پھر <سؤال> بولو عیسائی سی عیسائی مذہب رکھا سی اے قربان گرب تعلق تک روم نال سی ویلنٹائن عیسائی عیسائی راہب ایک کیونکہ واقعات لگتے ہیں جناب والی عبارات اور تاریخ حالات دستے ہیں تیسری سی کا راہب راہب اے لوں اے لوں اے لوں اے لوں नजर राह पी थे ओंदा दिवाना बन गया ओ आशिक हो गया कह लगा साडे मजहब راہبا واستے تے نکاح جی بھی نہیں ہے اے نکاح کاری نہیں سکتے میں راہب ہوی راہب آئے نہ ہو اپنے طریقے ہی جاوے تے گایا جاوے ایک دن صبح اٹھ آئے صبح اٹھا چلا گیا راہبا کول اسین دے کو چلا گیا کہ لگا میں رات خواب آئے میں رات خواب آئے آج چودہ فروری دا دن اسٹی شریت چاہے بچوں کوئی پکڑ نہیں ہوتا انواب سنایا خواہش نفس کی سے تے قرآن نے انہوں منافق آ کے قربان جاو کہ لگا مینو رات خواب آ جائے اج چودہ فروری ہے ادو چودہ فروری سی گناسالی سلام آپ کو لے کے پی سنےسوی ہوئی تو نسارا دنیا ہوا سی نسلیاں عشائیاں دین جنا پہ والی کہن لگا اج چودہ فروری ہے اج سارے تین چت جو مردی گار لو گل کرا گے گلا جنابیلی انہیں سنا کیتا ہے یہ بھی راہب سی ہے وہ بھی راہبا سی پر سد کے جاو, او سن, حب رب لگو گی पर कुान जा रब रा नहीं लबा रब लब सोने का जलवा वसद और जिना दिल च रब वसदा होवे कदी जानी नहीं बन सकते कद जानी नहीं बन सद कदी शराबा कबाबा पिछे नहीं लग सद कुबान जा توجہ ہے نا ہے قربان جاوا تا میرا پیڑ باہو فرماؤں فرمایا جی رب ملتا او جی رب ملتا نا تھے تھوتیاں مجھے رب ملنا او یار نا اتیا تا تلتا ٹڈو مچھیاں جتیاں ستیاں رب ملنا او یا دا مل گارا جتیاں ستیاں دان دا دسیا دا دا مول منایا بھیڑا سسیاں کوشش کروں گا گل پوری ہو جائے راہب سی راہبا راہبا راہ راہ اپنی جنابے والی جھوٹ موٹ کہانی بنا گئے تسلی تو شفی دے گئے وہ جدو زنا کر بیٹھا جنابے علی دو لے تاریخ اس وقت بادشاہ لکھا سکا کچھ نے لکھا سکا ڈیس یہ ہاکی جا پتا لگ گیا اسی ویلے فڑ کے یہ سولی دنگ دوں مار دیا قتل کروایت دوسری روایت اپنی جنگ واسطے جنگل فوج کی ضرورت پی فوج کی ضرورت پی جدو جنگ واسطے ایلان جڑ لڑ کے تھک ہار گئے مسلمانوں تھک ہار گئے فوجہ مک گئی نے کہیں لگے فوج درد ہوتے برتھی کرو جدو حاکم نے ایلانے भी सोगे, भी सोगे, भी सोगे, भी सोगे, उस वक्त दस्तूर सी बुबे अपने बाला नौजवान अपनिया बीवियां कला छ नहीं सन जाना किधरे गवारा करते बर्दाश्त नहीं सन करते उन्हें सोचा क्यों शादिया का सिलसिला ही बंद कर दिता जा रोक दिता जाने जना प्या शादिया का सिलसिला बंद कर दिता रोक दिता कह लगा नौजवान नौजवान फौज वाले नहीं आज प्याली शादी शुदा जीने अपन रंग बै जाते फौज वाले नहीं आंग बले नहीं आते उन्हें शादिया के उ पाबंदी ला दी पाबंदी ला दी میں آخیا اج کی گل <سؤال> نہیں یہ تو دی کی گل یہ تیسری ستی رات دوست پہ دس گئے گئے ہوں اندر لکھیا ہویا ہوا اران کے مطابق کہا کرنا نہیں یا ممنو ہے قرآن کے مطابق آپ نکاح نہیں کر سکتے کبلا استاد صاحب نے گل کی بلا کاری محمد فرمایا میں نکاح جمع کران گیا کے مطابق نکاح جی فرمائی آج دی گل نہیں گلے شادیاں پابندی لا دیتی ریگاوا دابی لا دیتی یہ جڑا ویلنٹائن سی راہب جائ جی راہب جے پکا جی طبقے نکاح کروا دئیے جہے نوجوان نے یا نوجوان لڑکیاں نے یا منڈے نے وہاں کا نکاح کروا دئیے چوری چوری نوجوان لڑکیاں منڈیا کا نکاح کروا شروع کر دا کم خبر ہو گئی انہیں پڑ پا دےل پایا کافی عرصہ تھدا کٹھی جیل دیلر کی کڑی نے کڑی تی نظر پی گئی جیلر کی کڑی دشم ہو گیا رلن واسطے یہ ریش کرتی سی ملاقات آ لگ پہ ملاقات ہوگ پہ جیلر نو خبر انہیں ہاکمن دسیا ہاکم ہاکم ہاکم کیا ٹنگ دتفاق چودہ فروری کا دن آ گیا یہ پتا لگ گیا میرے پھانسی دگے نے آخری خط لکھا ہے اپنی مہاپروا اپنی ماشروپا انہیں آخری خط لکھا ہے خط سارا لے خت سارا لکھ کے جس طرح سا طریق ااری ساری لے آخر چ لکھ سکت فقط والسلام مسلمان لکھ دے جقت و لکھیا مسلان ل لکھیا ل تمہارا صرف تمہارا وٹ ہے ص سر تمہارا وٹن خط لے آخر لکھے آخر ان خد لکھا اسی جی آج میرے مرنے کا دن مبارک ہو آج میری سونی کا دن مبارک ہو او اے دی محبوبہ وہ لاند بچ گئی وہ ہر سال جدو چودہ فروری آن ڈے منا تک اس دن دن تازیتی نال منایا جانا ساڑے اٹھیا کتوں ہے روم تٹیا چل چل امریکہ برطانیہ روس جرمنی چٹلی اے بے والی مغربی ممالک کی فیل جی دیا جلے تک یہ پورا فیلیا نہیں ادو تک تیتی نال منایا جا سی لوگ سن کیوں او دی ہون والی <سؤال> محبوبہ کنجری نے جے غم منایا سی 14 فروری نوں اس راہب دے مرن دے اُتے اونے غم منایا سی اونوں اے کے لوگاں نے سمجھیا اے نہ پوچھیا اے اے کی بلائے انہاں وی منانا شروع کر دیتا اے جدو اے مغربی ممالک وچ پھیلے آوے یہود و نصارا دے مفکرین نے فکر کیتی اے کہن لگے جے اکھا رو کے دن منایا ہو لہذا لہذا لہذا اس دن رو ایک آشک مرے آئے ایک آشک مرے آئے رونا نہیں چاہیے آشکا تے خوشی کرنی چاہیے نا. سمجھ آ گئی جی کو فل بھی چلے وہ جد جی ملاقات ہو سکے نا کجر وہ پھر ریش کرتے جہی ویلنٹائن ڈے مبارک اٹھی ہے نا یہ اس آشک ون اٹھیے وہ تو مر گیا وہ تو و برباد ہو گیا واصل فنار ہو گیا لیکن جڑی جی رہ گئی سی محبوبہ چودہ فروری نو اپنے نش دا غم منانا سوگ منانا پہلے چند سدیاں چند سال چند سال کم نا رہ گیا جدوں اس جدوں، جدوں، جدوں، خبر مغربی ممالک آئیے انہیں آخر نہیں رونا نہیں چاہیے اس دن دا تے خوشی کرنی ای ایک آشک دا دن اس واسطے کیا جا اج دا دن جڑے اس لحاظ نے او کنجری دے لحاظ کہیں محبوبہ کا دل کچھ کہیں آشکا کا دل راہ بلو راہ بلو مد نظر دل اے گیب اے اس اے دن دے اٹھ داو یہ ولو اٹھاسائی ولو چلنا چلنا چلتا چل جی مسلمان بچا پہنچا پہنچ گیا äh, چودہ فروری آدار پدار پدار انج سکے چاند رات ہوتی ہے جلبی ہے نمی نسل یہ نمی نسل بے لگام نسل جڑی آئی بزار تے فل مشغول ہو جاندے ہیں پھر اس دن دن محبوبہ کی آخیے کنجریاں دے گشتیاں اپنے یار تحفے پیز کردیا نے اپنی پیش کرتے ہیں جناب والی وہ بھی کہیں چلو یار ہوج نہیں چار جھنڈیا تبھی لا چلو شریف تسا بھی پاکستانی وام آ سا بھی ہاتھ ہے فریق ہو جائیے نا کم از کم اس دن نہیں جی فرمائی یہ حقیقت اس دن بھی لیکن افسوس نال گنا پہا آج کوئی آج پتا نہیں پانی اپنا دا دل ہے عسائ آ وچ گئی سبحان جاوا ساڈا اسلام الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اوليا یا حل دی نام لا تتخذوا دن سوارا او ایمان والو ایمان والو یہ سارا دوست نہ بنایا یہ دونوں سارا دوست نہ بنایا جے مولی او آپس کے اندر بعد بادست نے مولا نال دوستی رکھے گا دوستی رکھے گا انگو من ہم گا توجہ توجہ منكم من اگر تھوڑے پچھوں کوئی انشی رکھے گا بے شک اللہ بے شک اللہ ظالم قوم ہدایت نہیں د اسلام اسلام مسلمان نہیں دے لیکن ادرو تے نصار سار نسرانی بنے بھے दोस्ती का है, रिश्तेदारी का है, दोस्ती तो रिश्तेदारी इसे शहर ओ ना बंदा, जड़ा बंदा, جا بندہ کسی دوستی رکھتا ہے وہ ہمیشہ اسے پیچھے چل رہا ہے اس تہوار رہائی پیار دے منا مسلمان نہیں قرآن کہ وہ عیسائی کے میں نہیں گیا قرآن قرآن قرآن ہے اللہ کا گرانت تہوار فرمائی لوکھ آخلا سبحان اللہ ساڈا اسلام ساڈا اسلام ممتا کوئی بلکہ سا اسلام گسمان جی تسلام لگ تے تو چلنے جہدوں سارا پیچھے تو فرمائی آشکی مشوقی جھوٹھی دنیا خواہش آلی نفس پرستی آلی، اج صاحب سن لو جس بندے لوں، جس بندے لوں، حقیقت کا پتہ لگ جیسائی کا تہوار مناوے اتبار نہ کرنا سان وہ قرآن شان مولا جیڑا جا جا تھے دوستی رکھے گا اس حدیث چبیس میرے آخا دار فرما میرے نامدار ارامدار فرما نے فرمایا من شبہ منت شب ہا جیڑا جس سبحان آه آه مسلمان بن کے منا مولا فرما منو لہماد بنلی لا تعلمون فرایا جڑے لوگ جوگ پسند کرتے الفااہش فیل دی نا آمان کہ بغیر تھی فیلے ہو لوگوں میں جینو نہیں مان لایا جڑا بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ مسلمان چ بغیر تفلے مولا فرما لہو مالی فرمایا ان لوگوں واسطے بھی اداب آخرت بھی, بھی لوسیقی لوسیقی لوسیقی لوسیقی اداب عذاب ہے کہڑا ہے علیم دردناک عذاب اللہ جانے خدا دی قسم کر گیا جڑا اپنے آپ مسلمان ثابت کرے پھیلاوے، جاوے، اتنو رب دھے بھی ملے گا مرن تو بعد بھی اپنا دے سبحال تک بال فرما فرمائیے تم میں سارا تو مد تزہ میں تم سارا۔ تو تمدل میں تم ہنو ولا میں تم نسار تو مدل میں تم ہنو یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرما یو یو اقبال بھروا دے موسلا بڑھ گیا تو اج منا کون موسلے مسلمان نہیں توجہ نہیں یہ فرمائی ہاں قرآن سے سنا دے بھی مسلمان نے نہیں فرمائی میرے آخا امامدار حضرت ابو سعید خدری راوی نے میرے آخا ارامدار فرما نے فرمائیے در اپنے تہلے والی پیروی کرو اگر بوڈی چی بڑ گے میرے سونے نبی نے کیا مثال دیوڈ سونے نبی نے فرمایا ہو گئے پر پیروی توجہ نہیں جے فرمائی صحیح بخاری کتاب لمبی توجہ میرے سونے نبی کو ساتھ بھی آرز کی میں منت منی ہے بوانا, بوانا بوانا نامی ایک نامی مقام ہے ارز کی سونے میں اتے اونٹ زبا کرون سب کرنا <س signa> اگر اجازت ہو منت پوری کر سک میرے سونے نبی نے فرمایا فرمائی ہوئے فرمایا اویس لگتا سونے فرمایا کوئی نسارا یہد کا سانو ادیس سبق بائی بنا ہے آدیس سبق بائی بنا وہ جتھے یہود نسارا مناسمان میرے سونے نبی نے فرمایا فرمایا کہ جو جس کی پیروی جو جس کی پیروی کرے گا ہوگا قرآن میں یہ فرما رہے پتا ہی ہونے کا مطلب ہم دعویٰ تو کرتے ہیں مسلمان ہے ہم مسلے ہیں مسلمان ہیں لیکن جسم مسلمانی والا ہے دل انگریزی ہے دل انگریزی ہے لباس انگریزی ہے وزاقاتا بھی انگریزی ہے محض دعوی مسلمانی کا ہے میں نے کہا یار دھوکھا اور وہ بھی اپنے ساتھ اسلام کے ساتھ دھوکھا کون کرتا رب رسول کے ساتھ کون اپنے ساتھ ہے دھوکھا پھر اپنے ساتھ توجہ نہیں ہے فرمائی وہ جہا بندہ اپنے آپ نے جو کرتا اس پیروی کرے گا مطلب کی تفصیلان نے لکھی ہے مولا تلا کل قیامت والے دن کرے ہشر اندال ہشر آخ بزرگ دی گل سنا رہے قربان اللہ ہے گم نام نے لیکن ہے ضرور اللہ دے فقیر نے, نے ہندو دور ہندو رے وہاں گلی چلنگ دے ہندو لڑکی ہندو باری کھلی پی شندان کھلیا سی اندر اس دے حسن تو متاثر ہو گئی کہونا جا نوجوان بڑا ہی سونا نوجوان چہر سے نور چہرہ سراغ پتہ نہیں ہے کون لنگ کے کھے جانا ایک دن لڑکی نے ٹھان لی پہن لگی آج آن دے روکا یہ کیوں ہے ادھر تیرا کام کی آدھا ہے قربان جاواں جان لگے جان لگے لڑکی نے آواز ماری ہے آپ لڑکی والے کھنڈ کر کے کھلو گئے پوچھنی ہے پوچھی لڑکی لڑکیے کنڈ فیڑن تگ کنڈ فیڑن لگی یہ کنڈ فرنا دلا ہے محمد میں حسن کے چالس گئی ہوں گل سیکھی یا میرے یا میمو اپنے بڑا آپ نے فرمایا اسے واسطے بھی لنگنا کپڑا یہ فرمایا فڑ کپڑا بیت کلمہ پڑا یہ مسلمان بنا کے ٹر گئے ہوں لڑکی مسلمان پہلے شرم و ہیا نہیں جلام آ گئی اے سب تو پہلے ہیا سکھا ارے مسلمانوں اسلام اسلام کا پہلا درس حیا اور غیرت ہے ارے جس کے پاس حیا اور غیرت نہیں ہے وہ مسلمان کس چیز توجہ نہیں جی فرمائی بول دے رہی ہے یار قربانیاں ہیا آ ہے غیرت آ ہے ہوں لڑکی بھی منہ لکان لگ پیسا گزر گیا جڑا کم کرنا سی کر کے ٹور گئے ارسا گزر گیا ہے بابا جی لنگے لڑکی پریشان کئی مولا سونے پیو بھی ہندو ہے ماں بھی ہندو ہے ہندو نے کلی مسلمان لکن سجدا کر لیشد مولا سونے نے فرمایا چل فکیر اللہ دے فقیر پھر گزرے نے لڑکی مولا شکر ہے منہ لکا گے پڑتا کر کے پیرا گیر میرا رہنما میرا ہاتھی میرا میری ایک وسیعت یاد رکھی میرا ٹبر میرا خاندان سارا ہندو ہے جدو میں مر جاؤ اینا اپنے مذہب دفنا مسل بھی دوا دفن بھی پونے پھر دفنا وسیع ہو گئی شانے, قانون سے نہیں, قانون دے ہوئی ہے تم ہی نکل رہی شان ہے وہ چن لوے تمے کے بیج خربوا چپنا او بے لیا فکیر نے توجہ رکھی فکیر اللہ جیٹھا کل جہان وقت آیا بابے جی اور جا اپنے مذہب دے متابق جلاو کی تاریخ خبا دی شروع ہوئی اور اپنے دین کے مطابق کھڈیا کل گئے دابے نشانی لائیے بابا سا گئے رات نو جانے ہوں وسیعت پوری کرنی راتے نے کڈا پٹیا کبر پٹی پٹ کے حیران ہو گئے یار عجیب گل ہے ہندو قبر استعمال یہ میرے نال بہن والا بندہ سر آ گیا پھر اللہ وکیب اللہ فکیر اپنے دوست بلے گھروں جا کے اپنے اپنے دوست دے اولاد بال بچے دے سن پوچھے فرما جائے پترو پیو کتنے جی کہن لگے مر گئے کدو نہ مرے آئے فلاں دن کا مر گیا قبر و قبر ویتی ہو سکتا اچھے جی تھی قبر نہ آئی پی خبر پٹی لے کر پی ستا پے پریشان واپس آئے خاص حالت بلیاں استکرا کی جا کے معلومات کر دے واپس آ کے نماز بڑی ہے استکراک فرمایا دعا کی تھی مولا سونے حقیقت وا دے نہیں پتا لگ سکتا رات خواب کی ویکریوجی وہ جہے ہندو ٹبرڈ کے جن چل بکی چپنا پی رو تیری وسیعت پوری ہو گئی پوری عرض کر دیے دی میں مسلمان ہوئی میں مجھے دو چیز پیار پی گیا اللہ خوران دوسرا جن تل دے قبرستان قران پڑھتی سر مولا دنیا قبر قبر قبر جنت الکی فرمایا میرے دل چاہت سی میں مری مولا سونے نے مینو ایتو کٹیائی جنت البکی اپ پڑا فرمائی اس قبر دے در پی سی وہ شوق رکھا سی میری قبر ہندوستان مولا سونے نے دا شوق بھی پورا جا فرمایا وہ ہندوستان چا پہنچایا تیرے یار دی قبر دے فرمایا تیرا یار میری قبر گیا آئے ہندو کے قبرستان اللہ ہندو یوانیاں نسر نے, نے،, نے، اپنے قبرستان چندو چل تیرا حساب کتاب ہندو ٹپر چل قرآن نال لائی کھڑی سی جنت الکی قبرستان لائی کھڑی سی مولا نے فرمایا فکر نہ کر اے تینوں اتے سٹن گے میں کڈ کے جنت البکی اپنا وا میں دل ویخ والی اے میں دل ویخنے اربی شوق ہندوستان میں رکھتا سی مولا نے فرمایا چل تیر شوق بھی پورا کرے گا مطلب جن پلتا ہوگا جان پیار رکھتا ہوگا جنہوں ورگیاں شکل بنا ہوا جہاں ورگیا لاسٹ ہوا مولا فرما چل اتے آ تیری برادری ہے مولا سونا اپنے محبوب کو آپ صلی اللہ تعالی وسلم دوبارس اور جانشین جی اور آپ کواہدین پیروٹھی پانچ منزل ہوں مر... یہ دیکھنا ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی